ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت صفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه اتحد ونفث في الصدر ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن تغطاك ففصرق اليوم حديد وقال قنينه هذا ما لدي عتيد القياف اذا انما كل كفار عميل من ناعل الخير معتذ مريب الذي جعل مع الله لأن آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ولا ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى خطبہ بہ کی بات سورہ باہ کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان دو آیتوں کی روشنی میں میں آج ایک ایسی صفت پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں جو صفت کے ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے مگر یہ صفت بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اسلام نے جن صفات کو مستحب اور مندوب قرار دیا ہے ان میں سے ایک نرمی ہے کہ انسان کے مزاج میں نرمی ہو اس کے گفتار میں نرمی ہو اس کی بول چال میں نرمی ہو اس کے معاملات میں نرمی ہو رسق اور نرمی کو مومن کی ایک لازمی صفت قرار دیا گیا ہے اور جس طرح شرم و حیا کے سلسلے میں بتایا گیا کہ یہ وہ صفت ہے جس سے خود العالمین نے خود کو اپنے آپ کو متصف قرار دیا ہے تو اسی طرح نرمی بھی ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع میں سے ایک نام الرفیق بھی ہے الرفیق جس کے معنی ہے وہ ذات جو اپنی جگہ نرم ہے بندوں کے ساتھ نرم روی کا معاملہ کرنے والی ذات اور اس کائنات کو جن جن سنتوں جن قوانین پر اس نے استوار کیا ہے ان قوانین میں نرمی ہے ان سنتوں میں نرمی ہے رفق اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت بہت پسند ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ يحب الرزق. کہ اللہ تعالی تعالی یحب کہ رفیق ہے ہے اور الرزق وہ نرمی کو بہت پشن کرتا ہے. وہ اپنی ذات میں رفیق ہے وہ اپنی ذات میں نرم ہے اور وہ یہ صفت اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے اندر نرم روی ہو نرم مزاجی ہو اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْرِفْقِ مَا لَا <الْعُنُفْ> اللہ تبارک تعالیٰ نرمی پر بندے کو وہ سب کچھ چیزیں دیتا ہے ان چیزوں سے نوازتا ہے کہ جو چیزیں جو اعزازات جو انعامات جو اکرامات سختی پر نہیں ملا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو جامع الخیر صفت قرار دیا ہے کہ نرمی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر بہت سارا خیر رکھا گیا ہے سنا نبی داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يحرم يحرم کہ جس جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا ہو جس کی طبیعت میں جس کے مزاج میں جس کے معاملات میں نرمی نہ ہو وہ شخص بہت بڑے خیر سے محروم کر دیا گیا خیر کی بڑی صفات سے محروم ہے وہ شخص جس کے مزاج میں نرمی نہ ہو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رت کو پیشا نہ ہو کہ نرمی جس معاملے میں بھی ہوتی ہے وہ معاملے کو اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر کرتی ہے اور جس معاملے سے بھی نرمی ختم ہو جاتی ہے وہ اس معاملے کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے آتگار کر دیتی ہے ما اس نرمی کا مطلب کیا ہے نرمی کیسے ہوتی ہے میں آپ کا مختلف مثالوں کے ذریعے سے نرمی کہاں کہاں ہوتی ہے اور نرمی کا مطلب کیا ہے آج کے خطبے میں میں اسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں مجید جواب پڑھیں گے تو و میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ذکر کیا ہے جو آزاد الہی کا شکار ہوئی ان میں سے ایک قوم جس کا پرانی مجید نے ذکر کیا ہے قوم آج جس کے پیغمبر برد علیہ السلام تھے خود علیہ السلام نے اپنی قوم کی میں آگ کی جن غلطیوں پر گرفت کی جن خطاؤں کی نشاندہی کی اس میں سب سے پہلی غلطی شرک اللہ کے ساتھ کفر کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور شرک کے بعد حود علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس غلطی پر گرفت کی کہ وہ دا بش تم بش تمہاری غلطی یہ بھی ہے تمہارے اجتماعی کردار میں غلطی یہ بھی ہے کہ جب تم کسی کی غلطی پر گرفت کرتے ہو تمہارے دوست نے تمہارے حق میں غلطی کر دی تمہارے رشتہ دار نے تمہارے حق میں غلطی کر دی تمہارے پڑوسی نے تمہارے حق میں غلطی کر دی وہ تم بپش تم جب باری, تم جب کسی پہ گرست کرتے ہو تو بڑے ظالم بن کے گرست کرتے ہو بڑی سختی سے پکڑتے ہو زندگی میں بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جانا پڑتا ہے کامیاب زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں شوہر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی بہت ساری غلطیوں کو دیکھ کر بھی برداشت کرتے جائے ایک دوست اگر چاہتا ہے کہ اس کی دوستی برقرار رہے رشتے دار چاہتا ہے کہ رشتے داروں سے تعلقات برقرار رہے اگر مزاج یہ بن جائے ایک ایک غلطی پہ پکڑیں گے ایک غلطی پہ گرست کریں گے اور پکڑ بھی جو ہے ایسی پکڑ کے کوئی معافی نہیں کوئی رحم نہیں کوئی کرم نہیں قرآن مزید نے قومیا کہ اجتماعی غلطی اور اجتماعی جرم پرار دیا وہ بش تم بپش تم جب, داری, جب تم کسی پہ گرست کرتے ہو کسی پہ پکڑ گرست کرتے ہو کسی کو پکڑتے ہو تو ظالم بن کے پکڑتے ہو زبردست گرست کرتے ہو تم یہ کا جرم بتا مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اہل النار من امتی لم فرماتے ہیں میری امت میں جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ جن کو ابھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن کو کر رہے ہیں کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں میری امت میں جو آگے چل کر آنے والی ہیں میرے ہوتے ہوئے اس وقت نہیں ہے میری امت میں پہلے آپ نے بتائی تیاثن میری امت میں پیدا ہوگی ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے گائے بیل کی دم کے مان یضربون نبی ہنہا یا ان کوڑوں سے لوگوں کو مارا کریں گے لکھتے ہیں کہ اسے مراد ظالم حکمران ظالم حکمران ظالم ارباب اقتدار جو اپنی ریایہ پر خامقہ ظلم کرتے ہیں اور اپنی پبلک پر خامقہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کرتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمرانوں کو ظالم قرار دیا جاگر قرار دیا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمرانوں کو جہنمی قرار دیا اور دوسری صفت آپ نے بتائی کہ ونستا ان کا سیاہ تنیہ مائلات ان بے پردہ عورتیں کسی بھی شخص کو اللہ تبارک اتنا اگر کوئی اشتدار دیتا ہے کوئی اختیار دیتا ہے کوئی ذمہ داری دیتا ہے کوئی عہدہ دیتا ہے کوئی منصب دیتا ہے تو اس کا یہ اخلاقی شرعی اور دینی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو کیینڈر میں کام کر رہے ہیں نرم روی کا معاملہ کرے نرمی کے ساتھ چلے اگر وہ سختی کرتا ہے کوئی بھی کیوں نہ ہو کسی بھی عہدے پر رہنے والا شخص چاہے وہ کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو کسی اسکول اور کالج کا ذمہ دار ہو کسی مسجد کا ذمہ دار ہو کسی انجمن کا ذمہ دار ہو کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو کوئی بھی شخص اس کی ذمہ داری بنتی ہے عہدے کا تقاضا ہے کہ اپنی ماتحتوں کے ساتھ نرمی کریں اپنے ماتا ہاتھوں کے ساتھ نرمی کرے اگر وہ سختی کرتا ہے تو شریعت ایسے شخص و مثالی رہنما نہیں مانتی قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سب رحمت مِّن اللہ سب رحمت مِّن اللہ پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ کے حق میں کہ اللہ کی خاص رحمت سے آپ اپنی امت کے حق میں بڑے نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں اے پیغمبر اگر آپ سخت مزاج ہوتے سختی کرنے والے ہوتے سب زبان والے ہوتے سخت بولنے والے ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے اطراف کبھی کے آپ کے اطراف سے چھڑ گئے ہوتے یہ آپ کی نرمی ہے یہ آپ کی نرمی ہے جس نرمی کے سبب آپ کے اپنے ساتھی آپ کے اپنے رکافا آپ کے اپنے اثرات آپ کے اطراف اس طرح ہمیشہ گرے رہتے ہیں جس طرح چاند کے اطراف ستارے گرے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عہدے دار کسی بھی دار اور کسی بھی ذمہ دار کو وہی اور دعا دونوں چیزیں جو ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے ساتھ نر معاملہ کرتا اس کے ہاتھ میں آپ نے دعائیں دی ہیں اور جو عہدے دار اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کرتا اس کے حق میں اللہ کے نبی نے بد دعا دیے کتب حدیث میں سنن وغیرہ کی روایت میں جیسی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا فرمایا من ولی من امر امتی شیئن فشدد, علیہم فشدد اللہ اللہ اکبر کہا پر میری امت کا کوئی بھی شخص میری امت کے کسی بھی اجتماعی معاملے کا ذمہ دار بنے میری امت کا کوئی بھی شخص میری امت کے کسی بھی اجتماعی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ذمہ دار بن کر اپنے ماتحتوں پر سختی کرے تو پروگارا میری بد ہے کہ اس شخص پہ تو سختی کرنا جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کرتا ہے پرور اس شخص پہ تو سختی کر ومن من بیهن بیهن اور اے اللہ میری امت کا جو بھی شخص کسی کوئی عہدہ اپنے ذمے لے کوئی منصوب اپنے ذمے لے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم سلوک کرے اچھا سلوک کرے تو پرو میری دعائیں ہیں کہ پرو تو بھی اس کے ساتھ نرم رہی کا معاملہ فرما اللہ وب غور کیجیے کسی بڑی بات ہے کوئی بھی ذمہ دار عہدیدار اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نبی کی دعاؤں کا مستحق ہے اگر پیجا تفیہ کرتا ہے تو نبی کی بد دعاؤں کا مستحق ہے اس لیے آپ نے فرمایا تمہارے نوکر تمہارے جا کر تمہارے خادم تمہارے خدمت گزار جو اپنی مجبوری کے تحت فخر فاقے کی وجہ سے غربت کی وجہ سے تمہارے پاس آ کے کام کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر ایسے مشقتیں مت ڈالو ایسے کام سے مکلف نہ کرو جو کام کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں اور اگر کوئی مشکل کام ان کے حوالے کر دو تو جہاں تک ہو سکتا ہے تم بھی آگے بڑھ کر ہاتھ بٹھاؤ ان کے کام میں تم خود بھی مدد کرو تم اپنی جگہ اونر صحیح تم اپنی جگہ اس کے عہدے دار صحیح لیکن دیکھ رہے ہو کام مشکل ہے تم خود آگے بڑھ کر ہاتھ بٹھاؤ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سرمیزی شریف کی روایت ہے میرا خادم میرا غلام جو میرے ماتحت ہے میں اس سے کام لیتا ہوں اپنی خدمت لیتا ہوں اللہ کے نبی وہ غلطیاں کرتا ہے غلطیاں کرتا کتنے بار ستر بار یہاں ہمارے نبی دن میں ستر بار معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں زندگی میں شاید ستر بار معاف کرنے کی توفیق نہ ہو اللہ ہوسلام علیکم بھائی ہو زندگی کے جن شعبوں میں زیادہ تر مصلوب ہے ان میں سے ایک شعبہ تعلیم اور تدریس کا بھی ہے ایک استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے بہی استاد ایک مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے بحیث مربی کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جنہیں وہ کڑو رہا ہے جو اس کی تربیت میں ہے کہ ان کی تربیت کے لیے وہ روی کا معاملہ ان کے ساتھ کرے انہیں ڈرانے دھمکانے کے بجائے بات بات پہ چھڑی استعمال کرنے کے بجائے بات بات پہ غصہ کرنے کے بجائے محبت سے سمجھائے نرمی سے سمجھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی استاد و مربی کے لیے لازمی صفت قرار دیا مشہور واقعہ ہے آپ غور کریں اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بدو آتا ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے پیشاب کرنے لگتا ہے صابق رام رضوام اللہ علی یعنی مجمعین فوراً لپکتے ہیں اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشاب کر رہا ہے فوراً لف کے اس سے ڈانٹتے ہوئے غصہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دوتے ہیں صاحبہ کو خاموش کیا اس کو کچھ خاموش رہتا پیشاب سے فارغ ہونے دو روکنا اس وقت فائدہ مند ہوتا جب ابھی وہ پیشاب شروع نہ کیا ہو اب شروع کر چکا ہے اب اگر تم اسے ڈانٹو گے وہ بھاگے گا بھاگے گا تو پوری مسجد گندی ہوگی چھوڑ دو اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جب وہ فارغ ہو چکا بلایا اس کو بلا کے کہا نا کوئی ڈان کوئی پرنو اللہ کے بندے ہمارے نبی مواقع تھے کہ وہ بدو ہے بدو ہے دے دیہاتی ہے اور بدو تہذیب و تمدن سے ناشنا ہوتے ہیں خود قرآن نے کہا آپ نے کہا اللہ کے بندے یہ مسجدیں ہیں یہاں یہ گندے کام نہیں ہونا چاہیے پیشاب و شاد کے لیے نہیں بنی ہیں یہ مسجدیں یہاں جو ہے قرآن پڑھنا چاہیے یہاں نماز پڑھنا چاہیے یہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے مسجدیں اس لیے بنی ہیں اب ایک طرح یبھی بس اتنا کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غصے کا اظہار نہ کیا نہ کوئی علاج نہ اسلوب میں نہ لہجے میں کوئی سختی اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا ایک طرف اس حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی یعنی مجمعین کی بظاہر سختی بھی دیکھی تھی اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اور یہ نرم روی بھی دیکھی تھی روایتوں میں آتا ہے نماز پڑھنے لگا اور نماز پڑھ کے جی اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنے لگا اللہ محمد محمد پر بھگارا تو اس پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر ہم دونوں کے سو یہاں کسی پہ محمد کر ہم دونوں کے سوا کسی پہ رحمت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرہ اللہ کے بندے اللہ کی رمت جو اس قدر کو شادا ہے اس کو اس نے بہت تنظیل تند کر دیا ہم دونوں نے محسوس کر دیا سونے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر ان صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر جن صحابہ نے اس کو ڈانٹنا چاہتا فرمایا ان نمبو اتم میسرین اللہ <سؤال> کو است میسری غلام صبح کہ اللہ کے بندو تم آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو تم آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو غلم تو اور تم سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو. یعنی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت میں نرمی کا ایک بہترین نمونہ آپ نے پیش کیا اس موقع پر اور ایسے دسیوں نمونے آپ صلی وسلم, وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں اساتذہ اگر ان کے اندر سلی کا اور تربیت کا تو وہ دیکھیں گے کہ نرمی سے اس قدر معاملہ بنتا ہے سنتا ہے سدھرتا ہے جس قدر معاملہ کے طلبا پر سختی سے بنتا نہیں ہے اس لیے آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں تمام مدارس میں مارنے کو ایک قرار دیا گیا. مارنے کو ایک چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ, اللہ نے خدمت کی کبھی تک نہیں کا ہاں کبھی کبھی مارنا ضروری ہو جاتا ہے تو شریف نے بھی بہت محدود دائرے میں مارنے کی بھی اجازت دی ہے بھائیوں استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے اس مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے طلبا کو تعلیم دینے کے لیے نرمی کا معاملہ ہے اسی طرح نرمی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہے دعوت و تبلیغ میں مطلوب ہے جو گمراہ لوگ ہیں گمراہ لوگوں کو حق پر لانے کے لیے گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے نرمی یک کے اندر ایک لازمی صفت ہے نرمی کا مطلب ہرگیز یہ نہیں کہ آپ ان کی برائیوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیں ان کے شر کے ساتھ کمپرومائز کر لیں ان کی بداف کے ساتھ کمپرومائز کر لیں ہرگیز نہیں آپ شر کے مقابلے میں سخ ہو جائیے آپ فخر کے مقابلے میں سخت ہو جائیے آپ ناسیت و نافنمانی کے مقابلے میں سخت ہو جائیے آپ بدخلافی کے مقابلے میں سخت ہو جائیے مگر جب آپ بات کریں گے سامنے والے سے اپنے اسلوب میں نرمی رکھیے اپنے لہجے میں نرمی رکھیے میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا یہ آیت وہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ تبارک و نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کس کے پاس بھیجا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم فرعول انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مستقبل فرعول انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قابل فرعون انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مصرف فرعول انسانی تاریخ کا عظیم ترین نا فرمان جو نصر یہ کہ اہل کفر کا امام ہے بلکہ امام و علم نسل ہے کفر کے جتنے امام اور پیشوا گزرے ہیں ان سب کا امام اس فرعون کی جانب بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسا ہارون علیہ السلام سے کہا دادا ای ای اینا فراؤ نہ ہوتا موسا ہارون جاؤ فرعون کے پاس جاؤ فرعون کے پاس ان سوگا اس نے بڑی سرکشی کی ہے وہ بڑا سرکش ہے اور موسا و ہارون یاد رکھنا کلو کوئی نام تو لو کو لینا پھر کے پاس جا کے سخت اسلوب میں بات نہیں کرنا سخت لہجے میں بات نہیں کرنا کولا لو کو لینا اس نرم لہجے میں بات کرنا نرم اسلوب میں بات کرنا لہ الو ایسا چکر امید ہے ایسا نافرمان انسان تمہارے اسلوک کی تمہارے اسلوب کی نرمی تمہارے لہجے کی نرمی کو دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو نصیحت حاصل کرنے پر مجبور ہو اور اللہ سے امید مم، ہے کہ وہ جو ڈرنے لگے بھائیو, اچھی بات بھی اگر غلط انداز میں پیش کی جاتی ہے کڑوی لگتی ہے اچھی بات بھی غلط انداز میں پیش کی جاتی ہے کڑوی لگتی ہے اس لیے اچھی بات کو اچھے اسلوب میں پیش کرنا چاہیے اچھی بات کو اچھے لہجے میں پیش کرنا چاہیے ہم جس کی ہدایت کے سلسلے میں پوشا ہیں ہمارے سامنے جو گمراہ انسان ہے جس کو ہم راہ راست پہ لانا چاہ رہے ہیں وہ کتنا زیادہ گمراہ کیوں نہ ہو فرآن سے بڑا فرمان تو نہیں ہو سکتا فرآن سے بڑا سرکش تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ بارے میں انبیاء علیہ السلام سے فرما رہا ہے مضبوط دلیل دو سخت شخص سے شخص آپ صورت الشورا میں پڑکے علیہ السلام جب, جب دربار فرو میں پہنچے اس کی ایک ایک بات کا جواب دلیل سے ایک ایک بات کا دلیل سے دیا دلیل کی ایسی گرمے ماں لگائی موسیٰ علیہ السلام نے پھرون فارون ہو گیا لہجے میں لڑنی ہونی چاہیے اسلوب میں لڑنی ہونی چاہیے لیکن اپنی بات کو پوری دلائل کی روشنی میں پوری مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے له قول تو کولا رہو کو جینا لہل رہو تو بھائیوں آج ان میں سے بہت سارے لوگ دار و ضرلی کے سلسلے میں کوششیں ضرور کرتے ہوں گے لیکن نتیجہ کیوں نہیں نکلتا ہے نتیجہ شاید اس لیے نہیں نکلتا ہے کہ ہمارے اسلوب میں شاید درستی ہوگی ہمارے لہجے میں شاید وہ سختی ہوگی کہ جو سختی شاید داع اور لیے لائق اور زیبا نہیں اس لیے نرمی شاہ مطلوب ہے تعلیم و تدریس کے ساتھ دعوت و تبلیغ بھی ہے اسی طرح آئیو زندگی میں ہماری نرم نتاجی اور ہماری نرم طبیعت ہماری نرم گفتگوں کے جو لوگ مستحق ہیں ان میں سر سر ہمارے والدین آتے ہیں ہمارے ماما آتے ہیں آج اولاد اس قدر نافرمان ہے اس قدر بگڑی ہے کہ دوستوں سے بات کرنا ہو تو ایک الگ انداز ماں باپ سے بات کرنا ہو تو الگ انداز ایسے نا اس کی بچے ہیں ایسی نافرمان اولاد ہے کہ والدین بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں والدین کوئی بات پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں والدین کوئی نصیحت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اس طرح اولاد والدین کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے اور ایسے سخت لہجے میں بولا کرتی ہے قرآن مجید نے کیا کہا وہ ازا ربو کا اللہ چاغ اللہ عیا وہ ازا ربو کا اللہ چاہدو اللہ عیا وینا یب لو اندونا کلا ہونا فلا ہو کہا کہ تم جوان ہو گئے تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد بچپنا لوٹ آئے گا وہ ایسی باتیں کریں گے وہ ایسی حرکتیں کریں گے جی جن حرکتوں جن باتوں کو سن کر تمہاری طبیعت بیدار ہوگی لیکن یاد رکھنا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا اپنے مزاج پہ کنٹرول رکھنا تمہاری زبان سے اپنے ماں باپ کے حق میں کوئی بات نہ نکلے گالی دینا تو دور کی بات ڈانٹنا غصہ کرنا تو دور کی بات تمہاری زبان سے اوف بھی نہ نکلے اتنی والدین کے حق میں ولا سن ماں باپ سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات کرو نرم گفتگو کرو محمد کی گفتگو کرو وقت اللہ جناب الحما کما رب, رب یانی سہیرا اپنے ماں کے لیے نرم ہو جاؤ اور اپنے ماں باپ کے اپنے حق میں یہ دعا کرو رب الحما کما رب یانی سہرا یہ میرے والدین یہ میرے ماں انہوں نے میری جس طرح سے پرورش کی مجھ سے جیسا رحم و کرم انہوں نے کیا بچپن میں پرور نگارا اس کا بدلہ انہیں میں نہیں دے سکتا تو دے جیسا رحم و کرم انہوں نے مجھ سے کیا ویسا رحم و کرم پرور نگارا اس عمر میں تو ان سے فرما یہ انبیاء ورسول علیہ السلام کا نمونہ ہے کرتا تھا, پرستا کا امام تھا آدر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی صرف سے منع کیا پیار بھرے لہجے میں منع کیا با بیٹے کی نصیحت سن کے باپ غصے میں آ گیا کہنے لگا تا ان راہیم اے ابراہیم کیا میرے پتوں سے تو انحراف کر رہا ہے میرے پتوں سے میرے خداؤں سے تم منہ موڑ رہا ہے لم چند صحیح اے ابراہیم اگر تو ایسی باتیں کرتا رہے گا تو کی دعوت دیتا رہے گا شرک کے خلاف بولتا رہے گا میں تور تجھے رجم کر دوں گا پتھروں سے مار دوں گا تجھے گالیاں دوں گا اور تیرے خلاف میں کنفیوژن کروں گا لہل سمن نکوا شو نمالیا مجھے چھوڑ دے تو میرے نزدیک متا باپ کی اس سختی کا جواب کیسے دیتے ہیں سلی مریم کی اس لیے مری ہم پڑھیے باپ کی کا جواب باپ کی اس سخت نزازی کا جواب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کالسلام الیک اور السلام علیہ ربی حفیہ کہا کہ سلام ہو تم پر سلام ہو تم پر یہ سلام کا سلام جسے سلام متارکہ کہا جاتا ہے وہی ذاقم الجاہل و کارو سلامہ اللہ کے بندے وہ ہیں جب جاہلوں کو سابقہ کرتا ہے جاہلوں کے منہ نہیں لگتے ہیں بس سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کاٹنے والے پاپ کو غصہ کرنے والے پاپ کو دھمکی دینے والے باپ کو جواب میں ویسی گفتگو نہ کی سلام لالے کہا اور کہا سو سو پھر کہا کہ میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا اس لیے کہ اس وقت تک منع نہیں کیا گیا تھا بچا نہیں کیا تھا بعد میں جب منع کر دیا گیا تو استغفار کرنے سے رک گئے تھے تو بھائیوں ہماری نرمی ہماری نرم گفتگو کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ ہیں ہم دوستوں کی غلطیوں کو برداشت کرتے ہوں گے ہمارے ماں باپ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی غلطیوں کو برداشت کریں ہم دوستوں کے ساتھ پیار بھری گفتگو نرم لہجے میں بولتے ہوں گے ہمارے ماں باپ کا زیادہ حق ہے کہ ہم سے پیار بھری گفتگو کریں اور نرم لہجے میں گفتگو کریں بھائیوں نرمی کا ایک مظہر یہ بھی ہے انسان کی نرم مزاجی اور انسان کی نرم طبیعت جن چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے ان میں سے ایک اس کی آواز بھی ہے ان میں سے ایک اس کی آواز بھی ہے بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کسی سے بھی بات کرتے ہوئے ہماری آواز نرم رہنی چاہیے فست رہنی چاہیے قرآن مزید نے کہا اسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے دیکھا وقت بیٹے جب بھی بات کرنا نرم لہجے میں بات کرو آہستہ آواز میں بات کرو چیز کر چل کر بولنا اچھی چیز نہیں کا سو تلحی تو اس لیے کہ سب سے بدترین آواز کی آواز ہے گدھا چلاتا ہے اور جانوروں کے مقابلے میں گدھا بہت چیختا ہے گدھا بہت چلاتا ہے قرآن نے کہا تمہاری نظروں میں گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے تو لہذا جس آواز کو تم خود بری سمجھتے ہو تو تم کیوں اس طرح سے چلا کر سیخ کر بات کرتے ہو انسواتی رسوت الحمید حق تو یہ ہے کہ ذکر الہی میں بھی آواز بلند کرنے کو شریعت نے ناپسند کیا جہاز کے سفر میں جا رہے ہیں صاحبہ اکرام اسلام اللہ علی مجھے بخاری شریف کی روایت ہے ہوئے ہوئے ذکر کرنا مستحب ہے اسی سنت پہ عمل کر رہے تھے صحابہ لیکن ان کی آواز بلند ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم جس دات کو پکار رہے ہو جس دات کا ذکر کر رہے ہیں ہے, پصیر ہے, قریب ہے. لہذا تم آہی کا ذکر کیا کرو ابو رات کے وقت میں نماز پڑھ رہے تھے اور بہت آہستہ آواز میں فراغ کر رہے تھے بہت ڈھیلی آواز میں فراغ کر رہے تھے تھوڑا اور آگے بڑھے عمر گوروف رضی اللہ عنہ سے گزر ہوا دیکھا ہمارے بہت بلند آباد سے گزرا کہ اور تم بہت دھیمی آواز میں تیراک کر رہے تھے ابو وغیرہ جس بات کو سنانا چاہا اس بات نے تو سن دی ہے میری بات پھر آپ صلی اللہ وسلم نے بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے تم اپنی آواز کو بلند کرو آئندہ سے تم اپنی آواز کو پسند کرو آئندہ سے تو دیکھو پرانی شریعت میں ذکر الہی میں بھی ذکر میں بھی بہت زیادہ چلانے کو نہ پسند کیا ہاں خطبے میں بیان دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیں بلند آواز سے بولنا کیونکہ وہ خطبے کا ایک خوش میں لیکن عام گفتگو میں ذکر کے اوقات میں سلاوت کے اوقات میں بہت زیادہ چلانے کو ناپسند کیا گیا ہے تو لہٰذا بھائیو نرمی کا ضور جن چیزوں سے ہوتا ہے ان میں سے ایک آواز بھی ہے آواز نرم آواز میں بات کرنا بس آواز میں بات کرنا یہ ادب کا تقاضا ہے اور اس ادب کے سب سے زیادہ مستحق نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا گیا کرو اپنی آواز نبی کی عظیم سفت ہے نرمی اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جہاں بھی رہے گی بات بنے گی اور جہاں بھی نرمی نہیں رہے گی بات بگڑے گی میں ایک واقعہ سنا کر اپنے موضوع اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا شیخ عبد العزیز بلابط بن بن اللہ بنباز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بعد بڑے مفتی گزرے ہیں اور امام السلطین کہنا چاہیے اس دور کے امام و علیہ حریف سے اس دور کے شیخ عبد العزیز بلاب بن بن اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے اساتذہ نے جو اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کے تھے ایک واقعہ سنایا تھا ان کی نرم مزاجی کا میں اس واقعے کو سنا کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جس وقت وہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ ملورہ کے وائس چانسلر تھے ان کے دور کی بات ہے کہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں آفریقہ کا سالب علم تھا جو بڑا قدماش تھا بڑا شریر تھا اتنا شریر تھا کہ یونیورسٹی میں کوئی شرارت ہو اور اس میں وہ شریک نہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا ہر شرارت میں اس کا حصہ ہر شرارت میں وہ آگے آگے رہتا تھا جب اس کی شرارت کا وقت آیا تو جامعہ کی جو مجلس شورا اعلیٰ مجلس ہوتی ہے مجلس شورا مجلس شعرا میں یہ بات آئی کہ اس طالب علم کو سند نہیں دینا چاہیے اس طالب علم کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے ہاں اور دنے. آج لوگ جو ہے اچھے اچھے علماء کو کیا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر شرح عزیز بن عبد اللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ساری مجلس جامع متفق ہو گئی مجلس جامعہ کی ساری مجلس شورا نے متفق ہو کے کہا کہ اس طالب علم کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ ایسے بدماش اور ایسے شریر طالب علم کو سرٹیفکیٹ اگر دیں گے اس سے یہ ہماری یونیورسٹی کی بدنامی ہے یونیورسٹی بدنام ہوگی لیکن بن بن رحمت اللہ علیہ خاموش تھے اپنی رائے نہیں دے رہے تھے وائس چانسلر تھے ان کی رائے کے بغیر فیصلہ نہیں لیا جا سکتا تھا ساری مجلس میں متفق ہو کے کہا کہ شیخ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے اس طالب علم کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے ہمارے <سؤال> استاد نے کہا کہ شیخ کی عادت سے باز رحمت اللہ علیہ کی جب بھی کوئی مشکل <سؤال> معاملہ ان کے سامنے آتا فوراً اللہ الحدین حدیت حدیث اللہ الحدینی سیمن حدیث کرنے لگتے کہ پرو مجھے ہدایت دے دے مجھے ہدایت دے دے اللہ الحدین سیمن حدیث تو مجلس جامعہ نے اپنا فیصلہ اپنا مشورہ رکھے کہا کہ شیخ آپ رائے دیجیے بہت دیر تک وہ سوچتے رہے اللہ الحدین سیمن من کا برد کرتے اس کے بعد کہا کہ نہیں جو اس کو سرٹیفکیٹ دور دوسرا مجلس جامعہ نے اس کی ساری شرارتیں دنائی یہ ایسا طالب علم جس کے اندر یہ ایسی بات ہے اس کو سرٹیفکیٹ دیں شیشے کہا کے کہ دے دو وہ اس چانسلر کا حکم تھا سرٹیفکیٹ دے دی گئی وہ طالب علم فارغ ہو گیا جامعہ اسلامیہ پہ ہر سال گرمہ کی چھٹیوں میں مشاہد دنیا کے مختلف ملکوں کو جایا کرتے ہیں پڑھانے کے لیے دور تجریبیہ کے لیے تو دو چار سال بعد جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ کا ایک وقت اس طالب علم کی بستی کو افریقہ جب گیا تو کہ ہو طالبل ماشاء اللہ اس پورے علاقے کا سب سے بڑا دائی اور مبلغ بنا ہوا ہے سب سے بڑا دائی اور مبلغ بنا ہوا ہے اس کی کوششوں سے ہزاروں لوگ ہدایت پا رہے ہیں یہ اساتذہ کو اس کے پاس تنہائی نے بلا کے کہا اللہ کے بندے یہ تبدیلی کیسے آ تیری زندگی میں مدینے میں رہ گئے سدھرانی تو ندی میں رہ کے سدرانی اور یہ تبدیلی کیسے اس نے کہا کہ شیخ دن بعد رحمت اللہ علی کا جو موقف تھا اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا اگر وہ مجھے سرٹیفکیٹ سے محروم کرتے میں محرومی کا حق پرستہ تھا میں بدماش تھا میں شریر تھا مگر شیخ نے کتنا اعتماد مجھ پہ کیا کتنا بھروسہ مجھ پہ کیا اس چیز نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور مدینے سے نکلا میں تو اسی وقت توبہ کر کے نکلا تھا مشاعر نے کہا بہت بڑا سائی اور مبلغ بنا ہوا یہی مطلب ہے یہی مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا فرمان کا کہ نرمی جہاں بھی رہتی ہے جس معاملے میں بھی رہتی ہے وہاں موملا فن کا ہے سمرتا ہے، ہے اور نرمی جس معاملے سے بھی ہوتی ہے وہاں معملہ ہے فرمائے کہ ہم زندگی کے شعبوں میں محروم ہو چکے ہیں بھائیو ایک اور بات پچھلے چند خطبوں سے ہم آپ کے سامنے مختلف خیر کے کاموں کے لیے اعلان کرتے آئے ہیں اور آج بھی خیر کے کام کے لیے اعلان کر رہے ہیں آپ ہر اس کو بوجھ نہ سمجھیں اللہ کی قسم ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے میرا من تو کرتا ہے کہ ایسا ہی خیر کا کام معاشرے میں ہوتا رہے کہ ہر جمعے مجھے آپ کے سامنے اعلان کرنا پڑے آپ نے پچھلی مرتبہ اور کئی مرتبے آپ نے مسجدوں کے لیے بہت سارے اداروں کے لیے تعور کیا آج بھی ایک مسجد کے سلسلے میں وہاں کے ذمہ داران آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کرناٹک کا مشہور شہر ہے بلغام بلگام میں آج تک کوئی مسجد اجزیف نہیں تھی الحمد للہ ہماری دعوت پھیل رہی ہے اور آج وہاں الحمد للہ وہاں کی جماعت نے کافی کوشش کر کے پچیس لاکھ میں زمین خریدی ہے اور پچیس لاکھ میں سے سولہ لاکھ ادا کر دیے گئے ہیں نو لاکھ روپئے ابھی باقی ہے زمین نہیں بلکہ بنی بنائی بلڈنگ انہوں نے خرید لی ہے اب بس وہاں جو ہے قیمت ادا کرنا اور نماز شروع کرنی ہے نو لاکھ روپئے جو ابھی ہے اور جو ایک مہینے کے ادا کرنے ہیں وہاں کے ذمہ داران آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میں آپ سے خلوصی دل کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح پچھلے مراد میں آپ سب تعاون کرتے گئے ہیں اس مسجد کا بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے رہ جائے رب العالمین آپ کے خرچ اور انفاق کو قبول فرمائے اللہ کرے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا تعالی کر